الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاه والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى الیک و اصحابیک یا حبیب اللہ الصلاه والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى الیک و اصحابیک یا نور اللہ میچے متو اسلامی بھائیوں اور مدنی شہر کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا آج اعلی حضرت کے گلشن سے خوبصورت مہکتا ہوا مدنی پھول لے کر ہم حاضر ہیں جی ہاں امام عشق کو محبت اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں سے جہاں بہت ساری ناطے ہیں جہاں بہت سارے مناقب ہیں وہاں الحمد اس میں مناجات بھی شامل ہیں اور آج اعلیٰ حضرت کی وہ مشہور و معروف مناجات جو شاید میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ دنیا کے کونے کونے میں بہت شوق سے پڑھی بھی جاتی ہے سنی بھی جاتی ہے اور بالخصوص سبحان اللہ جب کعبہ بشرفہ کا دیدار ہو جب مکہ مکرمہ حاضری ہو جب کعبے کا طواف ہو اور اس مناجات کے اگر اشعار یاد جائیں تو آنکھیں نم ہو کرتی ہیں اللہ کریم ہمیں امام عشق محبت اللہ حضرت کے سوز کا حصہ عطا فرمائے اور اس مناجات میں جو دعائیں رب عزوجل کی بارگاہ میں کی گئی ہیں وہ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے کون سی مناجات یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کو کا ساتھ ہو پہلے مشکل الفاظ کے کچھ معنی سمجھتے ہیں یا الہی یہاں اللہ عزوجل کی طرف نسبت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی جا رہی ہے عطا سے مراد بخشش ہے اور مشکل کشا یعنی مشکل حل کرنے والا بڑی خوبصورت التجا ہے کہ اے میرے بالکم تیری بارگاہ میں دست ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری اتائیں اور تیری مہربانیاں ہمارے ساتھ رہیں اور پھر تیرے محبوب کی امت ہو کر ہم ان کے وسیلے سے کیسے بے نیاز اور غافل ہو سکتے ہیں اپنے نبی کے واسطے کے بغیر تیری رحمت ہماری طرف کیسے متوجہ ہوگی کیونکہ ہم کیا شے ہیں ابو البشر حضرت سیدنا آدم اللہ نبینہ والے جب تیرے دربار میں دعا کی تھی تو کچھ اس طرح التجا کی تھی کہ اللہ کا بحق محمد لی اے اللہ نبی پاک علیہ السلام جو تیرے آخری نبی ہیں محمد اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے مجھے معاف فرما اے رب العالمین جب حضرت آدم علیہات السلام جو ہمارے جد امجد ہیں وہ بھی تیرے دربار میں ہمارے آقا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ہم بھی انہی کا واسطہ اور وسیلہ تیرے دربار میں پیش کرتے کہ جب بھی مشکل آ جائے کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائیں تو مشکلوں کو حل کرنے والے پیارے آقا علیہ السلام کی سنگت اور معیت ہمیں عطا فرما تاکہ مشکل مشکل نہ رہے ان کی کرم نوازی ساتھ ہو گئی تیرے حبیب علیہ اس رات السلام کا ساتھ ہو گیا تو ہماری یہ مشکل بھی حل ہو جائے گی کیا خوبصورت التجا ہے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری کا سات ہو یار ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشقل ہے مشقل کو شا کا سات ہو جب پڑے مشکل, مشکل کا سات ہو اگلا شعر کیا خوبصورت التجا ہے موت کا وقت بڑا مشکل وقت ہے سکرات کا عالم یہ بڑا ڈفیکل ٹائم ہے امامیش کو محبت کیا خوبصورت دعا کرتے ہیں یا الہی بھول جاؤں نز کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مستفیٰ کا ساتھ ہو اب یہاں نزعہ سے مراد جان کنی موت کا وقت شادی یعنی یہاں شادی سے مراد خوشی ہے اور دیدار سے مراد زیارت ہے امام عشق و محمد آلہ حضرت اس شیر میں اپنے ربزل کی بارگاہ میں کیا خوبصورت التجا پیش کر رہے ہیں نزا کی سختیاں سکرات کا عالم یہ بہت ہی ڈیفیکل ٹائم بہت مشکل وقت ہے روایتوں میں مفہوم ملتا ہے کہ موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ آروں سے بندے کو چیرا جائے موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ ہانڈیوں میں ابالا جائے اس طرح کی بھی روایتوں کا مفہوم ملتا ہے کہ مردہ اگر اپنی تکلیف تکلیف کے وقت ہونے والی تکلیف دنیا والوں کو بتا دے تو ان کی ساری لذتیں ختم ہو جائے ایسی تکلیف کیسے بھول سکتا ہے کوئی اس وقت تکلیف کا احساس نہ ہو یہ کیسے پوسیبل ہے کیا خوبصورت اور پیاری دعا کی ہے کہ اگر اس وقت نبی یہ کا جلوائے جانا دکھا دیا جائے مرتے وقت پیارے آکا کا دیدار اگر مجھے مل جائے تو پیارے آقا کے دیدار میں گم ہو کر میں موت کی تکلیف کو بھی بھول جاؤں گا نزاک کی سختیاں بھی مجھے کچھ محسوس نہیں ہوں گی کیونکہ جب نبی پاک کا جلوہ دیکھوں گا تو اسی میں گم ہو جاؤں گا اور جب بندہ مدوش ہو جائے تو اسے پتا نہیں چلتا آپ دیکھیں نا بڑے بڑے آپریشن ہو جاتے ہیں مگر جو بے ہوش ہوتا ہے اسے نہیں پتا چلتا تو سرکار علی سرات والسلام کے دیدار میں جو محب ہو جائے تو پھر اسے ان تکلیفوں کا احساس بھی نہیں ہوگا مولانا حسن رضا خان صاحب برادر لکھتے ہیں نا گھر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو اور نبی پاک علیہ سلات السلام کے دیدار کی جو برکت ہے نا اس کی برکت سے انشاء یہ تکلیف بلکل نہیں ہونی ہے تو میرے بڑی شاندار التجا ہے بڑی خوبصورت دعا ہے اللہ کریم سے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی موت کے وقت نبی پاک علیہ سلاۃ اسلام کا دیدار نصیب و شاعر لکھتے ہیں نا اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اتنا تو کرم کرنا اے آمنہ کے جائے جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا کئی شعرا نے کئی بزرگوں نے یہ التجائے پیش کی ہیں کہ موت کے وقت نبی پاک کا دیدار نصیب ہو جائے آئیے مامیش کو محبت کس التجا میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں یا اللہ بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو علا بھول جاؤ نزر عقیت لیف کو یا علا بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو شادی دیدار حس نے موستفا کا سات ہو شادیے دیدار حسن موصفا کا سات ہو شادیے دیدار حسن موستفاق کا ساتھ ہو سبحان اللہ،, سبحان اللہ اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں یا الہی گورے تیرا کی جب آئے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو اللہ ذرا مشکل الفاظ کے پہلے مانا اب گورے تیرا یعنی اندھیری رات جاں فضا جان کو بڑھانے والی اب یہاں پر اس شیر کا مطلب کیا بنتا ہے کہ اے میرے وجل۔ قبر کی سیاہ اور تاریخ رات جس کا تصور کر کے بڑو بڑو کے دل دہل جاتے ہیں اور پتے پانی ہو جاتے ہیں میں آجز و مسکین کہاں اس لائق ہوں کہ تنخواہ اندھیرے اور تاریخی کا سامنا کر سکوں مجھے اپنے پیارے محبوب علیہ سرات والسلام کے روخ بد دہا کا قبر میں دیدار عطا کرنا تاکہ میری جان میں جان آئے اور میری روح ان کی زیارت کر کے چین و قرار پالے کیونکہ نبی یہ پاک علیہ سرات السلام قبر میں تشریف لے آئے تو پھر مشکل مشکل نہیں رہنی پھر قبر تو جگمگا جائے گی نا ایک اور جگہ التجا کرتے نا گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے ایک اور جگہ کیا خوبصورت التجا امیر اللہ سنت فرماتے ہیں نا قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یارب قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے یارف تیرا کیا جائے گا میں شاد رہوں گا رب یہ التجائے ہیں اور اللہ قریب امام اہل سنت کی ان التجاؤں کے صدقے ہماری قبر کو بھی نور مصطفیٰ سے جگمگا دے کیونکہ پیارے آکا کرم فرما ہو گئے اور ہم سے راضی ہو گئے تو قبر میں حشر تک جلوے ہی جلوے اور نور کے تڑکے ہوں گے اعلیٰ حضرت یہ ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تل رسول اللہ کی بہت خوبصورت التجا ہے آئیے مل کر عرض کرتے ہیں کہ یا الہی گورے تیراں کی جب آئے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جافزا کا ساتھ گورے کی جب آئے سخت رات یا الہی گورے کو کی جب آئے سخت رات پیارے منہ کی صبح ہے جافیزا کا ساتھ ہو گے پیارے منہ کی صبح ہے جافی کا ساتھ ہو ان کے پیارے منہ کی صبح ہے جافیز سبحان اللہ سبحان اللہ اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں یا الہی جب پڑے محشر میں شورے دارو گیر امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ بہت خوبصورت بات اور بڑی یوں سمجھیے کہ امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے والی بات ہے اب دارو گیر کس کو کہتے ہیں پکڑ دکڑ یعنی جب بحشر کے دن پکڑ دکڑ کا شور بچے کہ مجرموں کو الگ کیا جائے پکڑ کے فرشتے جہنم کی طرف کھینچ رہے ہوں گے شوریداروں کی ر ہوگا۔ اپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی پولیس والے کہیں جب ریٹ کرتے ہیں کہیں جا کر بہت جب شور شرابہ ہوتا ہے کہ پکڑ لو سارے مجرموں کو ایک محشر میں بھی ایک سما بنے گا۔ اے اللہ جب ایسا سماں بنے تو اب پیشوا سے مراد کیا ہے مقتدا اب یہاں بہت خوبصورت التجا ہے کہ مالک وہ وقت آنا ہے جب مجرموں کو پکڑا جائے گا کسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا ایک سرا سینگی اور خوف کا عالم ہوگا اے اللہ جب یہ شور داروگیر مچ جائے نا اس شور میں اس ہراسا اور اس خوف کے عالم میں جو امن دینے والے ہیں جو چین دینے والے ہیں جو دامن میں چھپانے والے ہیں جو شفاعت کرنے والے ہیں ہمارے آقا کا ساتھ رسیب ہو گیا تو آقا بچا کر لے جائیں گے ورنہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے امال کے سبب فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں ایک اور جگہ حضرت لکھتے ہیں نا ڈھونڈا ہی کریں سدرے قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا نبی پاک کے دامن میں چھپنا نصیب ہو جائے پیارے آقا کا قرب نصیب ہو جائے ورنہ آمال تو ایسے ہی ہیں کہ جب پکڑ دھکڑ شروع ہوگی ہم سے بڑا مجرم کون ہے ہمیں تو اٹھا کر لے جایا جائے اللہ کرے کہ نبی یہ پاک کی شفاعت وہاں ایسی نصیب ہو آکارس رات وسلام اپنے دامن میں چھپا لیں اور اس دن جہنم میں لے جانے والے فرشتے ہمارے قریب نہ آئیں اور نبی یہ علیہ اسرات اسلام کی شفاعت کے صدقے ہمیں جنت میں بلا حساب داخلہ مل جائے بہت خوبصورت جا ہے یا الہی یا الہی جب پڑے محشر میں شورے دارو گیر امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ الہی جب پڑے محشر میں شورے میں شونے سونے گی امن دینے والے پیارے پیش وا کا سات ہو امن دینے والے پیارے پیش وا کا سات ہو کا ساتھ ہو اب غور کیجیے گا یہ دعا میں بڑی سیکوینس ہے بڑا تسلسل ہے پہلے ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو مشکل ہو تو مشکل کشا کا ساتھ ہو اب موت کا وقت آ گیا تو نظام میں نبی یہ پاک کا دیدار نصیب ہو جائے قبر میں پہنچے تو وہاں سرکار علیہ اسرات اسلام کے جلوے ہوں اب اس کے بعد میشر کی بات شروع کی ہے کہ جب میشر میں پکڑ دکڑ ہو تو وہاں امن دینے والے آکا کا ساتھ ہو اب کیا خوبصورت بات اور میشر ہی کے میدان سے ریلیونٹ ہے وہی کا تذکرہ گویا ہو رہا ہے وہی بنزر کشی ہے کہ یا اللہ جب زبانیں باہر آئے پیاس سے صاحب کوہ جو آتا کا ساتھ ہو اللہ غنی کمال کی بات ہے اے اللہ میشر کے دن زبانیں باہر آئیں گی پیاس سے ہم نے علما سے سنا ہے آحتیش پہ پڑا ہے بیانات میں سنا ہے مالک اللہ تون جن کو شہ جودو اتا یعنی جو سخاوت والے آکا اللہ ان کے ہاتھوں سے ہم, عطا ہو جائے. ہم نے یہ بھی سنا ہے شربت لا نظمعو بہ ابدا یہ وہ شربت ہوگا حوض کا جس کو ایک بار پلا دیا جائے اس کو پھر کبھی پیاس نہ لگے گی آقا اپنے غلاموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جامع کوثر عطا کر رہے ہوں گے مولا جس دن ہماری زبانیں بھی پیاس سے باہر آئیں ہم پیاسے نہ رہیں پیارے آقا کے ہاتھوں ہمیں جامع کوثر نصیب ہو جائے بہت خوبصورت التجا آلہ حضرت نے ایک اور کلام میں نبی پاک سے کینا تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا اے کاش اس التجا کے صدقے کے اس دعا کے صدقے کے محشر کی پیاس سے ہم بچ جائیں اور نبی پاک کے ہاتھوں جا میں کوسر نصیب ہو خوبصورت التجا آئیے شامل ہو جائیے یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے صاحب کوسر شہج جودو عطا کا ساتھ زبانیں بہرائ پیاس سے یا لاہی جب زبان باہر آئے پیاس سے ساہی پے کو سی جوتا کا ساتھ ہو شہ عطا کا ساتھ ہو ساری جودو عطا کا سا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں خوبصورت التجائے جاری ہیں مدری چل کے ناظرین ساتھ رہیے گا یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر سیدے بے سایہ کے زلے لوا کا ساتھ ہو سرد مہری یا سرد بھری اس کا مطلب کیا ہے کہ سنگ دلی کسی کا لحاظ نہ کرنا خورشید کہتے ہیں سورج کو ذل لوا جھنڈے کا سایہ یہ لوا اور کی طرف اشارہ ہے بڑی خوبصورت التجا ہے کہ یا اللہ قیامت کا دن جب سورج آگ برسا رہا ہوگا سوا میل پر ہوگا وہ کسی کا لحاظ نہیں کر رہا ہوگا گرمی کا عالم ہوگا اے اللہ اس دن لوا الحمد کا سایہ ہوگا جو میرے آقا کا جھنڈا ہے سید بے سایہ کیا خوبصورت جملہ استعمال کیا کہ وہ سید وہ آقا جن کا اپنا سایہ نہیں ہے مگر ان کے ذلے لوا کا سایہ ہمیں اگر مل گیا ان کے پرچم کے سائے تلے جبا ہونا نصیب ہو گیا تو اس خورشید حشد جو ہے اس دن جو آگ یا جو گرمی کا عالم ہوگا اے اللہ اس سے ہم بچ جائیں گے ورنہ تو وہ گرمی کیسے برداشت ہوگی گرم کر مالک ہمیں نبی پاک کے لوا الحمد کا سایہ نصیب فرما دے بہت خوبصورت التجا ہے کیا لکھتے ہیں یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر سیدے بے سایہ کے لوا کا ساتھ سرد پر ہو جب خورشید سد مہری پر ہو جب خرشی دیہ سید سایہ کے ضلع کا ساتھ ہو سید دے سایہ کے ضلع کا ساتھ ہو سیدے بے سایہ کے کا ساتھ ہو سبحان اللہ،, سبحان اللہ اگلی التجا پھر محشر کی بات کی ہے اور خطرناک گرمی کا تذکرہ کیا ہے یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامنے محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو اللہ بھڑکے بدن جب بہت زیادہ گرمی ہو تو گویا بدن بھی بھڑکنے لگتے ہیں آج سورج میرے بیچے اسلامی بھائیوں لاکھوں کروڑوں میل دور ہے مگر گرمیوں میں اور خاص طور پہ گرم علاقوں میں انسان سورج کے آگے کھڑا نہیں رہ سکتا قیامت کے دن ننگے پیر بغیر لباس کے سورج سوا میل پر زمین تانبے کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ گرمی کتنی ہوگی کس قدر شدت ہوگی گرمی کی آج پنکھوں کے بغیر اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی اس دن ایک دن نہیں دو دن نہیں یہ پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اللہ اس گرمی کو کیسے سہ سکیں گے جسم بھڑک رہے ہوں گے ہاں دامن محبوب کا سایہ ہوگا اگر سرکار علی سرات السلام نے اپنے دامن میں چھپا لیا تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا وہ ٹھنڈی ہوا ہمیں نصیب ہو جائے نبی پاک کے دامن میں اگر ہمیں جانا نصیب ہو گیا تو پھر جو قیامت کی گرمی ہے اس سے ہم جیسے نہ تو وہاں بچ جائیں گے کرم کرنا مالک جیسے بھی ہیں تیرے نبی کے ابتی ہیں نبی کے غلام ہیں گناہ گار ضرور ہیں مگر آقا علی السلام سے محبت بڑی ہے اے اللہ تیرے بھی نافرمان فرمان ہے مگر مالک باغی نہیں ہے اس دن کی گرمی سے بچا لیجیو مالک جب دنیا میں اتنی راحتیں دی ہیں تو اس دن بھی تو کرم ضرور فرمانا بڑی خوبصورت التجا ہے آئیے مل کر اس التجا میں شامل ہو جائیں کہ یا الاہی یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ یا الہی گرمی سے جب بر کے بدلا ہی گرمی ہے محشر سے جب بر کے بدل, بدل دامنے محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دا محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دام محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو اللہ سبحان اللہ اگلی دعا یا الہی نام آئے امال جب کھلنے لگے محشر کے دن کے بارے میں جو تفسیر علماء نے لکھی ہے نا کہ ایک مشکل ہو تو بیان کیا جائے دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے مشکل ترین دن فیصلے کا دن یہ ڈے آف ججمنٹ ہے ایک مشکل نہیں کہ صرف گرمی ہوگی ایک مشکل نہیں کہ صرف پیاس لگے گی بلکہ نامہ اعمال بھی کھولے جائیں گے ناما اعمال تولے بھی جائیں گے پل سے رات سے گزارا بھی جائے گا بہت ساری مشکلیں ہیں اب ایک اور مشکل کی طرف ایک اور بڑے مرحلے کی طرف التجا کی جا رہی ہے کہ یا الہی نام آمال جب کھلنے لگیں ایب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں عیب پوش یعنی چھپانے والا گناہوں پر پردہ ڈالنے والا خلق یعنی مخلوق ستارے خطا یعنی غلطی چھپانے والا اے اللہ قیامت کے دن ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں سنا ہے علماء سے ناما مال کھولے جائیں گے جو کیا ہوگا وہ سامنے پیش کر دیا جائے گا مالک ہمارے ناما یامال میں تو گنا ہی گنا ہیں خطائیں ہی ختائے ہیں اتنی زندگی گزر گئی ایک نیکی یاد نہیں جو تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق ہو مگر تو نے دنیا میں عیب چھپائے رکھے ہیں مالک لوگ ہمارے عیب نہیں جانتے بڑا نیک سمجھتے ہمیں لیکن اگر قیامت کے دن ایب کھل گئے سب کے سامنے ناما کھولنا پڑ گیا سنانا پڑ گیا پھنس جائیں گے بولا ذن مخلوق کے عیب چھپانے والے مخلوق کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے آقا بھی وہاں ہوں گے ان کا ساتھ دے دینا وہ آقا ہمیں ذلیل ہونے سے بچا لیں گے اسی طرح کا مفہوم مولانا حسن رضا خان صاحب نے لکھا نا برادری اعلی حضرت نے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو ضرور میرے آقا کرم فرمائیں گے ایک اور جگہ علادت خود لکھتے ہیں نا اپنے کرم سے ہم کا پلّا بھاری بناتے یہ ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے ہیں مالک اس دن بھی زلیل ہونے سے بچا لیجیو امال نامہ سب کے سامنے نہ کھلے دائیں ہاتھ میں عطا کرنا اور آقا کا ساتھ نصیب کر دینا پھر وہی کرم فرمائیں گے وہی اپنے غلام کو کنارے لگائیں گے وہی بخشش کا سامان فرمائیں گے سبحان اللہ کیا خوبصورت التجا ہے یا ہی نام اعمال جب کھلنے لگیں عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا ہوئے اعمال جب کھل س تارے خط کا ساتھ ہو ایب پو شخل س تارے خطہ کا ساتھ ہو ایب پوشی خلق س تا خطا کا ساتھ ہو میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین بہت خوبصورت التجا بڑی پیاری دعائیں شامل ہیں جیسے جیسے سنتے جا رہے ہیں دل کی کیفیت بھی بدلتی جا رہی ہے مگر ابھی اس بنا کے مزید اشار بھی باقی ہیں اگلے سلسلے میں انشاءاللہ ان دعاؤں کو پھر شامل کریں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اللہ کریم ہم سب کو ان دعاؤں کا ثمرا عطا فرمائے امام اہل سنت کی ان دعاؤں کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور اپنے رب از سے مانگنے کا سلیقہ بھی نصیب مدری چینل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے نغمات رضا میں یہی مناجات کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم سنیں گے بھی سمجھیں گے بھی اور انشاءاللہ پڑھیں گے بھی سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم